بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا جہادی دور مجاہدین اور ان کے دشمن ایک عرصے سے آمنے سامنے صف بند تھے افغانستان فلسطین کشمیر چیچنیا فلپائن اور مشرقی یورپ کے بعض علاقوں میں لڑائیاں جاری تھیں ہر جگہ عملی طور پر ایک کا ایک سے مقابلہ تھا نہ دنیا بھر کے مجاہدین کا کوئی اتحاد تھا اور نہ ان کی مخالف طاقتوں کا مجاہدین ممکنہ حد تک ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے اسی طرح کفریہ طاقتیں بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہی تھی مگر کوئی باقاعدہ وسیع تر اتحاد موجود نہیں تھا فلسطین کے مجاہدین اسرائیل کے خلاف برسر پیکار تھے اسرائیل کی پشت پر بہت سارے ممالک تھے مگر عملی لڑائی میں فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوج آمنے سامنے تھی بھارت کے خلاف کشمیری مجاہدین سب تھے بھارت کی مدد کئی ممالک کر رہے تھے مگر عملی لڑائی میں مقابلہ کشمیری مجاہدین اور بھارت کے درمیان تھا الغرض انفرادی لڑائیوں کا یہ دور ایک عرصے تک چلتا رہا اسلام دشمن عناصر اس بکھری ہوئی جہادی تحریک کے خلاف متحد ہونا چاہتے تھے مگر انہیں اتحاد کا کوئی بہانہ نہیں ملتا تھا اس پورے عرصے میں جہاد کو بہت عروج اعزاز اور مقام ملا مجاہدین نے خوب ترقی کی دعوت جہاد خوب پھیلی اور جہادی حلقہ طاقتور اور وسیع ہوتا چلا گیا پھر جہادی سمرات کا عروج امارت اسلامی افغانستان کی صورت میں ظاہر ہوا اقوام متحدہ اور نیو ورلڈ آرڈر کے زمانے میں ایک خالص اسلامی حکومت کا قیام پتھر میں سے پانی نکلنے کے مترادف تھا تب سوچیں جلدی جلدی بدلنے لگیں اور قدم تیز تہذ اٹھنے لگے دشمن طاقتوں نے اسے خطرے کا آخری الارم سمجھا اور مجاہد قوتوں نے اس عمارت کو غنیمت جانا اب دونوں طرف سے اتحاد بننے لگا کفریہ طاقتیں بھی متحد ہونے لگیں اور مجاہدین نے بھی عمارت اسلامیہ کے پروترے جمع ہونا شروع کر دیا ہاں اس بات کا اعتراف ہے کہ قفریہ طاقتوں کا اتحاد تیزی سے بن رہا تھا جبکہ امارت اسلامیہ کے تحت مجاہدین کا جمع ہونا بہت سست روح تھا دوسری طرف امارت اسلامیہ کو شمالی باغیوں کا سامنا تھا جن کی پیٹھ پر کفریہ اتحاد کا مکمل ہاٹ تھا یہ سلسلہ اگر کچھ عرصہ مزید چلتا رہتا تو مجاہدین کی قوت بہت منظم ہو جاتی اور وہ کفریہ اتحاد کو مقابلے کی ٹکر دینے کے قابل ہو جاتے مگر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کی حکمت خود ہی جانتا ہے اس کا کوئی کام اپنے مخلص بندوں کی مصلیت کے خلاف نہیں ہوتا گیارہ ستمبر کا دن تاریخ کے سینے پر آگ کی طرح نازل ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں بارود کی بو اور بموں کے دھماکے پھیل گئے گیارہ ستمبر نے کفری اتحاد کو ایک دم منظم کر دیا اور کمزور دل مسلمانوں کو بھی جبرن اس اتحاد کا حصہ بنا لیا گیا اب لڑائی شروع ہو چکی ہے اور کافروں کے اتحاد کا ہدف صرف امارت اسلامیہ افغانستان یا القاعدہ نہیں ہے بلکہ جہاد کا وہ عمل ہے جس کی بدولت امارت اسلامیہ افغانستان قائم ہوئی تھی اور جس کے بل نے القاعدہ اور دوسری جہادی تنظیموں کو کھڑا کیا تھا اب کفر اور جہاد کا مقابلہ ہے اور کافروں نے چن چن کر جہادی مراکز جہادی شخصیات اور جہادی تنظیموں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے پہلے انہوں نے افغانستان پر کاروائی کی اب ان کی نظریں جہاد کشمیر پر ہیں پھر اس کے بعد وہ مشرق وسطی کا عزم رکھتے ہیں جہاں فلسطین کی تحریک آزادی ان کی آنکھوں کا کانٹا ہے اس کے بعد یمن الجزائر چچنیا اور وسطی ایشیا کا نمبر ہے ظاہری طور پر کفر اتحاد کامیاب جا رہا ہے اور اسے نام کی مسلمان حکومتوں کی طرف سے پورا تعاون مل رہا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا یقیناً یہ سوال آج ہر ذہن میں اٹھ رہا ہے اگر آسمانی صحیفے اور ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جواب نہایت آسان ہے اور وہ یہ کہ آخری فتح انشاءاللہ اللہ اسلام اور جہاد کی ہوگی کیونکہ جہاد کی بنیاد کوئی فرد علاقہ یا تنظیم نہیں خود قرآن مجید ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے ویسے اب تک کی لڑائی میں بے شک مجاہدین کو کافی نقصان پہنچا ہے مگر جہاد اب بھی فائدے میں جا رہا ہے وہ بے شمار دلوں میں مہک رہا ہے وہ ہر ایمانی جذبے میں دمک رہا ہے اور وہ اپنے لیے مضبوط راہیں تلاش کر رہا ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جہاد اب فدائی دور میں داخل ہو چکا ہے نوٹ عراق اور افغانستان کے حالات نے اس تحریر کی صداقت اور حقانیت پر مور لگا دی ہے